ائیل میری وہ یاد کرو جو میں تم کو عطا کی تھی اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھی سے ڈرو اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایوان لاؤ جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکد نہ بن جاؤ اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو اور حق و باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خوشبو یعنی دھیان اور آجلی سے پڑھتے ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پرور دگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بنو اسرائیل سے جو طویل خطاب سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے یہ اس کا پہلا حصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حصے میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ان کو ملامت سے زیادہ نصیحت اور مشفقانہ دعوت کا اسلوب اس رکو میں اختیار فرمایا ہے اور ان کو پیار محبت سے شفقت کے ساتھ دعوت دی ہے کہ تم اپنی سابق حرکتوں سے بعض آ کر اب اللہ سے و تعالیٰ کے صحیح معنی میں فرما بردار بنو چنانچہ اس رکو میں جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کے اوپر کی ہوئی نعمتیں یاد دلا کر مختلف احکام دیے ہیں اور محبت سے دیے ہیں کہ تم ان کو قبول کر لو سب سے فرمایا یا بنی اسرائیل خطاب کیا کہ اے اسرائیل کے بیٹو جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب عصد کا حضرت یعقوب عصد السلام کے دو نام تھے ایک یعقوب اور ایک اسرائیل اس میں سے اسرائیل جو ہے اس لفظ کو یہاں پر استعمال کیا اللہ تعالی نے حالانکہ خود حضرت اسرائیل سلاط علام کا نام آ, اللہ تعالی نے دوسری جگہ یعقوب بھی ذکر کیا ہے وسطہ ابراہیم بنی ہی وہ یعقوب وہاں پر یعقوب کا نام لیا ہے لیکن جب بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ہے تو اسرائیل ہی کا لفظ استعمال کیا اسرائیل ہی کے نام کو بنی نے اس کام کے لئے منتخب فرمایا کہ ان کے حوالے سے بنو اسرائیل سے خطاب کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے بظاہر کہ ان دونوں ناموں میں اسرائیل کے نام میں مانویت زیادہ ہے ابرانی زبان کا لفظ ہے ابرانی زبان میں ایل اللہ کو کہتے ہیں اور اسرا کے معنی بندے کے ہوتے ہیں تو اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ اللہ یعنی اللہ کا بندہ تو اس میں مانویت زیادہ ہے اور یہ نام اللہ تعالی کی بندگی پر چونکہ دیا کر رہا ہے اس لیے اس میں محبوبیت کی شان بھی زیادہ ہے تو جب ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو اس نام کے حوالے سے خطاب کر کے اس میں یہ پہلو موجود ہے کہ تم ایک ایسے شخص کے بیٹے ہو جو اللہ کا کامل اور مکمل بندہ تھا اور اس نے اللہ کے کامل بندگی کا راستہ اختیار کیا تھا اس لیے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یہ کئی جگہ متعدد جگہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح استعمال کیا حالانکہ ان کو یابنی یا یعقوب بھی کہہ سکتے تھے لیکن یابنی یا اسرائیل کہہ کر یہ خطاب کیا جس میں ایک شفقت کا بھی پہلو ہے اور ساتھ میں اس بات کا بھی کہ تم جس باپ کے بیٹے ہو اس باپ کی بندگی کا کیا مقام تھا اور تمہیں اس بندگی کو اختیار کرنا چاہیے پھر فرمایا کہ اس گرو نے متی الطیہ علیکم تم اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی کیا نعمت وہ نعمتیں کچھ تفصیل کے ساتھ آگے اسی صورت میں آنے والی ہیں کن کن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا تھا لیکن یہاں صیغہ مفرت کا استعمال ہوا ہے کہ میں نے تم پر جو نعمت دی تھی یعنی تم کو ایمان عطا فرمایا تھا یہ ایمان ایک ایسی تنہا نعمت ہے کہ جو تمام نعمتوں پر بھاری ہے کہ من علیہ السلام کے اوپر تم ایمان لائے اور موسال علیہ السلام کے تم امتی بنے تو اس نعمت کو یاد کرو اور اس کے اندر اگرچہ لفظ وفرت کا ہے دوسری نعمتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں جن کی تفصیل اور توضیع آگے اس کی صورت میں آنے والی ہے پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ وہ اوفو بھی آہدی تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو یعنی تم نے مجھ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرو تو کیا ہوگا کہ اوفی بھی میں نے تم سے جو عہد کیا ہے وہ میں پورا کروں گا اس کے جواب میں تو یہ حکم ہے کہ میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا اس میں خود یہ بات پتا چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی عہد کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بھی ان کے کئی کیے ہوئے معاہدوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اللہ تعالی سے کیے تھے مثلا کسی آگے سور بقرہ کے اندر آنے والا ہے ایک عہد کے بخد نامی ساکر بنی اسرائیل تابدون الا الله کہ جب ہم نے بڑی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے یہ وہاں تو یہ عہد یہ تھا کہ توحید کا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے توحید کا بھی اور اطاعت کا بھی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت نہیں کرو گے اپنے نقصانی خواہشات کی اطاعت نہیں کرو گے اپنے بہکانے والوں کی اطاعت نہیں کرو گے اللہ کی بتاد کرو اور سورہ معدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اظاہد کا ذکر فرمایا ہے و لقد اخذ نام کا بنی اسرائیل واسطہ میں اسرائی ہوں اشارہ نقیبہ وہاں جو متعدد معاہدے بن اسرائیل کے مذکور ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ اچھا مرکور ہے کہ ان عقم تم اسکلاط و عطی تم اسکات آمن تم رسولی و تم کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکاط ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم بھی کی تو پھر تمہارا انجام اچھا ہوگا آگے سنے بات بات جی تو اس معاہدے کا ایک اہم حصہ یہ تھا کہ آمن تم بھی رسولی میرے جتنے پیغمبر آئیں گے تم سب پر ایمان لاؤ گے اور سب کو سچا سمجھ کر ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو اس میں ظاہرے کے سب سے افضل پیغمبر نبی یاسر الزما سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے لہذا ان کی آوری کے موقع پر ایمان لانا ان کے معاہدے کا ایک حصہ تھا جو انہوں نے لگائے سے کیا تھا تو عوبی تم وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا کہ آنے والے ہر نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کے احکام پر عمل کرو گے اگر یہ ایسا کرو گے تو اوفی بےحد کم تو میں بھی اپنے اس عدق کو پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا تھا یعنی تم سے یہ عید کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے متی اور فرماوردار رہے اللہ تعالی کی ٹھیک ٹھیک بندگی کرتے رہے تو اس صورت میں میں تم کو بہترین سزا دوں گا ثواب دوں گا دنیا کے اندر بھی اور آخر کے اندر بھی تو وہ عہد میں تم سے پورا کروں گا بے کہ تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا پھر آگے فرمائے و عیا یا فرحون اور صرف مجھی سے ڈرو مجھی سے خوف رکھو یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب مفول کو مقدم کیا جاتا ہے فیل کے اوپر تو اس سے حسر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ارحبونی آپ مجھ سے ڈرو تو بھی اتنی بات ہوتی کہ مجھ سے ڈرو لیکن مجھ کے لیے مفول جو ہے اس کو مقدم کرتے ہوئے فرمایا تو اس کے معنی ہو گیا کہ مجھے ڈروں اور اس میں جب فا بھی لگا دی فر یا, یا فرحبون تو اس میں مزید تاکید پیدا ہو گئی یعنی مجھ سے اور صرف مجھ سے ڈرو یا دوسرے الفاظ میں اس کو اگر ہم اس طرح تعبیر کریں تو بھی مناسب ہے کہ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو مجھے سے ڈرو تو یہ فا جو ہے وہ اس معنی میں آ رہی ہے کہ اگر کسی سے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو اس میں تاکید زیادہ پیدا ہو جاتی ہے میرے سوا کسی اور سے نہ ہو یہ ڈر کا ذکر یہاں پر اس لیے فرمایا کہ بہت سے بنی اسرائیل اور بہت سے یہودی ایسے تھے کہ جن کے دل تو مان رہے تھے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں وہ درست ہیں اور ہمیں ان کو ماننا چاہیے لیکن جس چیز نے ان کو روکا ہوا تھا وہ ایک ڈر تھا وہ ڈر یہ تھا کہ یہ منصب بن جب بنی اسماعیل کی طرف جائے گا تو ہماری ہیٹی ہوگی اور دوسری طرف ان کو یہ ڈر تھا کہ خود ہماری قوم کے لوگ ہمیں نام رکھیں گے ہمیں الزام دیں گے ہمیں بدین کہیں گے اور سب سے بڑا ڈر یہ کہ ہماری سرداری اور چودراہٹ ختم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پر جو نذرانے چڑھاوے آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ چھات فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی چند معمولی فوائد چاہے وہ نذرانوں چڑھاو ہدیوں اور چوفوں کی شکل میں ہوں یا سرداری کی شکل میں ہوں یہ ان کا چھنجانا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان ڈرے اور اس کی بنا پر حق سے منہ مو موڑے اصل ڈر تو مجھ سے ہونا چاہیے کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادل ہے یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے لہذا اگر کسی سے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو اور اپنے لوگوں سے ڈر کر یا اپنی سفید سے معروم ہو جانے کے خوف سے تم حق بات کو قبول کرنے سے انکار نہ کرو اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا ایک انداز ہے کہ جب کسی خاص فریق کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اگرچہ وہ براہ راست تو اسی فریق سے خطاب ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے تو اوفو بیادی اوفی بیاادی کم یا اگرچہ یہاں پر خطاب بنی اسرائیل سے ہے لیکن اس میں ساری دنیا سے خطاب بھی ہے اور ہم سے خطاب بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو عہد کر چکے ہو اللہ تبارک مطالعہ سے اس کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ سے عہد انسان کر چکا ہے ایک تو اپنے مخلوق ہونے کی بنا پر ایک خاموش عہد کر چکا ہے خاموش عہد جسے ٹیسٹ ایگریمنٹ جیسے کہتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کی ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا خالق ہے یا ہے میں اس کے ہاروں کو مانوں گا اور ایمان لاکر کر عہد کو مزید پختہ کر دیا گیا کہ اشد اللہ الاحض اللہ اشد محمد رسول اللہ جب کہہ دیا تو یہ عہد اور پار پختہ ہو گیا تو اس میں ہم لوگ بھی داخل ہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کریں پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وہ بما بیما انزل تو اور میرے ساتھ کئے ہوئے عہد کو پورا کرنے کا ایک لازمی حصہ تقاضا یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے اس کلام پر جو میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ یہ تمہارے اس عہد کا حصہ ہے کیونکہ تم نے اس عہد میں کہا تھا کہ ہم آئندہ آنے والے جتنے بھی پیغمبر ہیں ان پر ایمان لائیں گے آمن تم بروسولی وزدر اس میں سورہ معدہ کے والے میساک میں کا ذکر تھا لہذا اسی کے مطابق تم ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نازر کیا مصدق القم اب یہ اس پر ایمان لانے کی ایک اضافی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے اور اضافی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے نبی آخر و زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کوئی ایسی انہونی باتیں کر رہی ہو جو پہلے سے تمہیں معلوم نہ ہو یا جن کو تم پہلے درست نہ سمجھتے ہو یہ تصدیق کر رہی ہے ان باتوں کی جو تمہارے ساتھ موجود کتاب یعنی تورات میں موجود تھی کیا کہ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یہ کوئی ایسا قرآن نہیں ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ بھئی تورات کوئی چیز نہیں تھی انجیل کوئی چیز نہیں تھی اور پہلے کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی یا تورات کی دعوت بنیادی دعوت کچھ اور ہو اور قرآن کی بنیادی دعوت کچھ اور ہو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے تورات اور جس کو تم مانتے ہو کہ آسمانی کتاب ہے اس کتاب کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں قرآن ان میں سے بہت سی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے خاص طور سے یہ بات کہ تورات نے بھی توحید کا حکم دیا قرآن نے بھی توحید کا حکم دیا تو بت پرستی سے بنا کرتی ہے قرآن بھی بت پرستی سے بنا کرتا ہے تورات رات نے بھی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اترتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اترتے ہیں تورات نے بھی حضرت نور علی سے لے کر حضرت موسا علی صدلام تک اور ان کے بعد کے امبیائے کرام کے حالات بیان کیے ہیں اور قرآن نے بھی ان کے وہی حالات بیان فرمائے ہیں اور اسی طرح تورات میں بھی آخرت کا ذکر ہے اور قرآن کریم بھی آخرت کو مانتا ہے اور آخر کی بھلائی کی دعوت دیتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف باوری کی واضح نشانیاں بتائی ہیں واضح خبر دی ہے کہ ایک نبی آخر میں آئیں گے ان کے یہ اوساف ہوں گے تورات کی متعدد صحیفوں میں آج بھی باوجود تحریف کے وہ بشارتیں موجود ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کا اعلان فرماتے ہیں تو یہ در حقیقت تورات کی ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے جن میں نبی الزمان کی پشین گوئی کی گئی ہے تو یہ تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے تو ان معنی میں تصدیق کر رہی ہے یہاں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کے پاس جو کتاب تھی جس کو وہ توت کہیں یا تالمود کہیں یا مشنا کہیں جو کچھ بھی نام دیں اس کا اس کی قرآن ترجیح کر رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے ہی متعدد مقامات پر اور خود ہی سور بکرا میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے آگے آنے والا ہے جگہ جگہ یہ اعلان فرمایا ہے کہ یہودیوں نے اس کتاب کو اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رکھا جو ان کے حلسموسا علیہ السلام پر ناگر کی گئی بلکہ اس میں جگہ جگہ تعریفیں کی ہیں اور اسی آیت میں آگے آ رہا ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچا کرو تو آگے بھی قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے تحریف کی ہے کو بگاڑا ہے, کو, بگاڑا ہے کو اصل صورت میں باقی نہیں رکھتا تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو بگاڑا ہے تو یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ بگاڑا ہے اور تعریف کی ہے اور دوسری طرف یہ کہے کہ یہ ساری کتاب جو کچھ بھی یہ دکھا رہے ہیں یہ ساری کی ساری سچ ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں لہذا دونوں باتوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے لہذا دونوں کا ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگرچہ انہوں نے بہت ساری تعریفات کر لی ہیں اور کتاب کو بدل دیا ہے بگاڑ کر رکھ دیا ہے اس کے باوجود اس میں کچھ صحیح باتیں بھی ہیں کچھ نہیں اچھی خاصی صحیح باتیں ہیں اور قرآن کریم ان صحیح باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں نبی آخر الزما کی پشین گوئی کی جو باتیں کی گئی ہیں جو اشارے دیے گئے ہیں بلکہ سراہد کے ساتھ موجود ہیں تو یہ قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے اور ان کو سچا کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ طالف شہری کوئی جو کی تھی وہ اس طرح سچی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر قرآن کریم حاضر ہوا یہ معنی ہے مصدقل علما محاکم کے یہ جملہ بکثرت آگے آئے گا اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر جہاں تورات کا یا انجیل کا ذکر آیا ہے وہاں یہ جملہ موجود ہے مصدق الامہ محاکم اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کی بنیادی دعوت تورات کی اور انجیل کی جو بنیادی دعوت تھی اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے اندر جو نبی آخر الزام کی تشریح باوری کی مشارتیں دی گئی تھی ان کی تصدیق کرتا ہے اور ان کا مزداخ بنتا ہے تو یہ ایک دوسرا ایک اضافی عامل ہے کہ جو یہودیوں کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے لئے اللہ تعالی نے یہاں پر استعمال فرمایا کہ اگر کوئی ایسی کتاب آئی ہوتی جس نے تمہیں تمہاری آسمانی کتاب کو بالکل ہی سرے سے ریجیکٹ کر دیا ہوتا اور یہ کہہ دیا ہوتا کہ ہم اس کی کوئی بات نہیں مانتے اور اس کے علاوہ کوئی نئے عقیدے نئی تعلیمات لے کر آتی تو پھر تو کوئی وجہ تھی کہ تم اس کا انکار کرتے لیکن یہ ایسی کتاب نازل ہوئی ہے کہ جو تمہارے ساتھ موجود کتاب کی یعنی تورات کی تصدیق کر رہی ہے تو تمہیں اس لپن پر اور زیادہ ایمان لائن چاہیے آخر میں فرمائے اسی آیت کے دوران اسی آیت کے حصے میں کے اول کا فرم کہ تم اس کے پہلے ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ کے معنی یہ در کا توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ بد پرستوں کے مقابلے میں تم زیادہ اس بات کے حقدار ہو کہ اس قرآن کو قبول کرو اس لیے کہ تمہارے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں اور تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بیچتے رہے ہیں تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتے رہے ہیں تم مانتے ہو کہ تورات برحق ہے اور اسی تورات کے اندر نبی اخر الزما کی بچے کوئی بھی درست ہے لہذا تمہیں تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر یہ ایمان قبول کرنا چاہیے تھا لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پرستوں کی تو بہت بڑی تعداد ایمان لا چکی ہے اور تم ابھی تک پیچھے پڑے ہو تم میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں تو تم عملاً عمل صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے تم بن رہے ہو جبکہ سب سے پہلے انکار کرنے والے پرست ہونے چاہیے تھے لیکن تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن رہے ہو یہ تمہارے لیے بہت ہی بری بات ہے تو ایسا نہ کرو اور تم بجائے سب سے پہلے کافر بننے کے سب سے پہلے مسلم بنو اور اس ایمان کی تصدیق کرو اس قرآن کریم کی تصدیق کرو پھر فرمایا وا تشترو بھی آیا بن کا اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیٹا کرو بیٹے سے مراد ذرا حقیقت یہ ہے یہاں پر کہ بعض اوقات یہودی کے بعض نبزعنوان قسم کے رہنما یہ کام کرتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق اس کا جواب مل جائے تو یہ لوگ تورات کی ایسی مانوی تحریف کر کے اس کے ایسے مانو بیان کرتے تھے ایسے تشریح کرتے تھے جو اس آدمی کے حق میں چلی جائے اور اس کے لئے وہ ان سے رشوت لیتے تھے کہتے تھے بھائی اگر تم اتنے پیسے دو تو پھر میں تمہارا معاملہ حل کرا دوں گا اور تورات کی ایسی تشریح کروں گا کہ جس کے نتیجے میں تمہارا معاملہ درست ہو جائے تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے تو اس رشوت لے کر تو کی مانوی تحریف کو اللہ تعالی نے یہاں بیچنے سے تعبیر کیا کہ آیتوں کو بیچ رہا ہے تھوڑی سی قیمت لے کر اور یہ تو مانوی تحریف تھی کہا جاتا ہے کہ بعض جگہ پر لفظی تحریف بھی رشوت کے خاطر کی گئی ہے معمولی سے قیمت کی خاطر تو دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں تعریف مانوی بھی اور تعریف لفظی بھی وہ تھوڑی سی قیمت لے کر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری بہت ہی خراب بات ہے اور اس سے تم احتراض کرو یہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچو تو بظاہر تو اس کا اگر مفہوم میں مخالف لیا جائے تو یہ نکلتا ہے کہ اگر زیادہ قیمت میں بیچو تو بیچ سکتے ہو لیکن ظاہر ہے کہ محاورات کے لحاظ سے یہ مانا کبھی کوئی شخص کوئی عقل مند شخص سے مراد نہیں لے سکتا اصل میں مقصود تو یہ ہے کہ جتنی بھی قیمت لوگے وہ دقیقت بہت تھوڑی ہوگی اس عذاب کے مقابلے میں جو اس تحریف کا اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے اس کے مقابلے میں جو قیمت بھی لوگے وہ تھوڑی ہوگی لہٰذا یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات پران کریم کوئی الفاظ کسی جگہ پر بڑھاتا ہے تو کسی عمل کی شناخت قباحت اور اس کی برائی کو زیادہ واضح طور پر بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ بڑھاتا ہے وہ اس کے قید اعتراض نہیں ہوتے یعنی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر وہ صفت نہ پائی جائے تو حکم بدل جائے گا تو یہ یعنی اسی میں سے ہے لاتحرو بھی آیاتی سمرن قلیلہ میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت لے کر نہ بیچو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا دوسری جگہ فرمایا جا رہا امن لاتاق الربا ابآفا مغافا کیا ایمانوالو تم سوز نہ کھاؤ دو چند کر کے یا دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دگنا چوگنا اگر نہیں ہوگا تو سود جائز ہو جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی خراب بات ہے اس کی خرابی کو اس کی شناعت اور قباحت کو ظاہر کرنے کے لئے یہ بڑھایا گیا ہے اسی طرح یہاں پر بھی رات تشروبی آیاتی سور کا لیلہ ہے اور پھر دوبارہ فرمایا و عیافتون اور پھر مجھے سے ڈرو پہلی جگہ فرہبون فرمایا تھا اور دوسری جگہ فتقور فرمایا ہے لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے اردو میں ہمارے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے دونوں جگہ رہب کا ترجمہ بھی خوف اور ارتقاء کا ترجمہ بھی خوف لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ رحب جس کے لئے بولا جاتا ہے وہ ایسا خوف ہے وہ دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے انسان کے روب مسلط ہے وہ تو راہب ہے اور اتقاع وہ خوف ہے جس میں ساتھی کوئی احتیاطی تدبیر بھی شامل ہو یعنی خوف کی وجہ سے آج کوئی قدم بھی اٹھائے کوئی احتیاط کا قدم بھی اٹھائے کوئی تدبیر بھی کرے وہ پھر اتقاع میں داخل ہوتا ہے تو پہلی جگہ تو یہ فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہارے دل میں جو ڈر بیٹھا ہوا ہے دوسروں کا یہ ڈر نکالو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر داخل کرو یہ ڈر داخل کرو کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ مجھ پر مجھے عذاب دینے پر قادر ہے اور دوسری جگہ فتقون فرمایا تو یہاں صرف اتنی بات ہے کہ ڈر دل میں بٹھا لو بلکہ اس ڈر کے نتیجے میں جو عمل کرنے چاہیے وہ عمل بھی کرو وہ عمل بھی کرو کہ اس ڈر کے نتیجے میں تم غلط کام سے بچو اور جو اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی ہے اس کو انجام دو یہ تک اور پھر آگے فرمایا ولا تل بس الحق قبل باطل و تک تم الحق وہ انتم تعلق اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمٹ نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ گڑبٹ کرنے میں وہی بات ہے کہ تورات کے اندر بعض اوقات اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیا کوئی کمی کر دی لفظی تحریف اور بعض اوقات یہ کہ اس کے معنی حقیقت میں کچھ اور تھے اور اس کے معنی لوگوں کے سامنے کچھ اور بیان کر دیے تو یہ معنوی تحریف ہو گئی اس حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دیا گیا اس کی معنی فرمائی و تب تم اور حق کو مت چھپاؤ یعنی حق بات کو بعض اوقات چھپا لیتے تھے کوئی جب ایسا موقع آتا جس میں خیال ہوتا کہ ہماری مفاد پر زد پڑے گی تو حق بات کو چھپا لیتے تھے اس کے منع کیا گیا وہ انتم تعلوم جبکہ تم خود جانتے ہو کیا جانتے ہو کہ حقیقت حال سے تم واقف ہو کہ حقیقت کے حکم کیا تھا اور تم اپنے ظاہری مفادات کی خاطر وہ حکم کس طرح لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو جو غلط ہوتا ہے صرف فرمائے و عقیم مسکرات و زکا پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو ور کام ارا کے رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو نماز قائم کرو زکوات ادا کرو یہ کام تو واضح ہے اور یہاں یہ بات صرف قابل ہے ذکر ہے بطور خاص کہ اللہ تعالی جہاں دین پر عمل کرنے کا ذکر فرماتے ہیں تو عام طور سے سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوتا ہے عقیم اسخلا جس سے معلوم ہوا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ اسخلا تو اماد الدین وہ دین کا ستون ہے جو اس کو کھڑا کرے گا وہ دین کے ستون کو کھڑا کرے گا اور جو اس کو ضائع کرے گا وہ دین کے ستون کو گویا منہدم کر رہا ہے لہٰذا اس سے نماز کی اہمیت واضح ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ اکثر و بیش اللہ تعالیٰ کی ادائیگی کے حکم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پھر فرمایا ورکاروبار راہ تم رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو بعض مفسرین نے اس جگہ یہ فرمایا کہ یہودی جو نماز پڑھتے تھے اس میں رکو نہیں ہوتا تھا تو اس لیے اللہ تعالی نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ عرقا عمار نہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ وجہ ہو لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جماعت کی نماز کی اس میں کی ہے مقصود یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے کہ انفرادی طور پر انسان نماز پڑھ لے بلکہ وہ جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے عرقا عمار نہ جہاں اور لوگ رکو کر رہے ہیں وہاں تم بھی رکو کرو یعنی جماعت کے ساتھ پڑھو اسی لیے جماعت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سنت موقع قریب واجب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت کی بلا عذر چھوڑنے پر بہیر بیان فرمائی ہے ایک حدیث برسوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں کسی وقت ایسا کروں کہ مسجد میں کسی شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں کہ وہ نماز پڑھانا شروع کرے جماعت اور پھر میں باہر جا کر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور پھر جا کر میں ان کے گھروں کو جلا دوں یعنی جماعت کو چھوڑ کر تنہا چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں لیکن جماعت کو ترک کرنا اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ان کے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں اس سے جماعت کی احمد والے ہوتی پھر آگے ایک فرمایا اتا امرون نا سبل بل و تنتو ن و انتم تتون کتاب کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں یہ ہوتا تھا کہ یہودیوں کے یہاں یہ بات بڑی کثرت سے پائی جاتی تھی کہ جو ان کے علماء ہوتے تھے واعظین ہوتے تھے وہ لوگوں کی جب نصیحت کرتے تو بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے لیکن خود اپنی عملی زندگی میں نہ ان گراہوں سے بچتے تھے اور نہ ان طاعات کو بجا لاتے تھے جن کی طرف دوسرے لوگوں کو وہ دعوت دے رہے ان سے خود ان کو نہ کرنے کا تمام تھا نہ گراہوں سے بچنے کا تمام تھا اللہ بچائے یہ صورتحال تقریبا ہر مذہب میں ہوتی ہے تو ان کے مذہب میں خود اسی طور پر کچھ زیادہ تھی اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ لوگوں کو تم نیکی کا حکم دو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ اور یعنی اپنے لیے بھلائی کا راستہ نیکی کا راستہ اختیار نہ کرو تو جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو یعنی تم عالم ہو اور تمہیں تورات کا علم ہے اس کے باوجود تم نے یہ حرکتیں کر رکھی ہیں یہ کتنی ناسمجھی کی بات ہے افلا تعقلون کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے یہاں بھی میں وہی بات عرض کروں گا کہ اگرچہ خطاب تو یہ براہ راست اسرائیل کو ہو رہا ہے لیکن اپنے عموم کے لحاظ سے اس میں سب داخل ہیں ہر وہ داخل ہے جو دوسروں کو تو نصیحت کرے اور خود اس نصیحت پر کار بند نہ ہو یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ جو شخص خود بے عمل ہو وہ دوسروں کو نصیحت نہ کرے یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص نصیحت کرتا ہے اسے عمل ضرور کرنا چاہیے یعنی ملامت اس کی نصیحت پر نہیں ہے ملامت اس کے عمل نہ کرنے پر ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دوسروں کو دعوت دے رہا ہے اچھے کام کی طرف دعوت دے رہا ہے تو دعوت دینا تو بڑھا ہے اور اس کو ان اس پر ایز واب بھی اس کو ملے گا لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یعنی خود اپنے طور پر اپنی زندگی میں اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ ہے خرابی کی بات اور یہ ہے گناہ کا کام تو اس کا گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک آدمی ہے جو کوئی مبلغ نہیں ہے داعی نہیں ہے کوئی پیشوا نہیں ہے کوئی مقتدا نہیں ہے کوئی دینی رہبر نہیں ہے اور وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو گناہ تو اس کو بھی ہے لیکن ایک پیشوا ہے دینی رہنما ہے مبلغ ہے دعائی ہے لوگ اس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں دینی اعتبار سے اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں وہ اگر ان باتوں کی خلاف ورزی کرے کہ جو دوسروں کو جس سے وہ روک رہا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اس کا گناہ بہت زیادہ ہے اور اسی بات سے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ماں الیز الخال حکم علا ماں کہ میں ایسا نہیں چاہتا کہ جس چیز میں تمہیں روک رہا ہوں تمہارے جانے کے بعد تمہارے پیچھے میں وہ خود وہ کام کرنا شروع کر دوں تو پیغمبر اس سے اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے واسطے سے ہم سب کو متنوع فرما دیا ہے کہ یہ کام کرنا بہت بری بات ہے کہ لوگوں کو زنیکی کی تلقین کی جائے اور انسان خود اس سے محروم رہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مشفقانہ انداز میں اس تمام کاموں کو آسان کرنے کی تدبیر بتائی یہ جتنے باتوں کا حکم دیا گیا ان یہودیوں کو تو ان میں سچی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی ایک پرانے مذہب پر جمع ہوا ہو اور اس میں اس کو ایک مقام حاصل ہو چکا ہو سرداری مل چکی ہو اس کی وجہ سے اس کی آمدنی ہو رہی ہو اس کو ایک سے چھوڑ دینا اور دوسرے مذہب کو اختیار کر لینا اور اس دوسرے مذہب کے احکام پر ایک ایک کر کے عمل کرنا یہ نفس پر شاخ تو بہت ہوتا ہے اور اس کام کے لیے آدمی کو اپنی بہت قربانی دینی پڑتی ہے جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے بعض اوقات مالی مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے بعض اوقات ایزا اقارب کی دوستیوں کی قربانی دینی پڑتی ہے تو اسے مشکل تو تھا یہ کام تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مشکل تو ہے لیکن دو چیزوں سے مدد لو وسط نو صبری مدد دو صبر سے اور نماز سے کیا مانا کہ جب تمہیں بہت مشکل لگ رہی ہے کہ میں اپنے اس پرانے طرز عمل کو کیسے چھوڑوں اور مجھے اس میں بڑی مشقت معلوم ہو رہی ہے میرے مفادات کا نقصان ہو رہا ہے تو اس وقت میں دو چیزوں کا تصور کروں ایک یہ کہ صبر کروں صبر کے معنی ہوتے ہیں کہ ناگوار بات کو برداشت کرنا اشارہ اس طرف ہے کہ صبر تو انسان کو کہیں نہ کہیں دنیا میں کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہو چاہے وہ کتنا بڑا صاحب اقتدار ہو چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو چاہے وہ کتنا بڑا پیشوا ہو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی انسان کو خلاف طبیعت معاملات پیش نہ آئے ناگوار باتیں سامنے نہ آئے ناگوار باتیں آتی ہیں خلاف طبیعت عمر پیش آتے ہیں لیکن آدمی پر اس کے سواب سے بھائی چارے نہیں ہوتا کہ وہ صبر کریں اور وہ اس تکلیف کو یا سدمے کو یا رنج کو ہٹانے کا پوزیشن میں نہیں ہوتا تو اللہ سب ہے جس طرح اس وہاں اس جگہ پر صبر کرتے ہو تو یہاں دین کے خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر صبر سے کام لو اور اپنے دنیاوی مفادات کو قربان کرو اللہ کے لیے اس سے صبر سے یعنی جب تم تصور کرو گے کہ میں ساری دنیاوی مقاصد کے لیے بہت سے معاملوں میں اپنی طبیعت کے خلاف کام کرتا ہوں تو یہ دین کے معاملے میں بھی اپنے تم اس کے خلاف کام کروں گا تو اس سے تمہیں مشقت میں نسبتن کمی آئے گی اور اس کے تمہارے لیے یہ کام آسان ہوگا اور دوسری چیز جو فرمائی و صلاح وہ نماز کہ نماز سے مدد لو کیا مانا کہ نماز جو ہے یہ بھی تمہارے دل میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے اپنے مفادات کے ضائع ہو جانے کا اور اس کی وجہ سے تمہیں بےہمت بنا رہا ہے اور صحیح راستے پر چلنے نہیں دیتا اگر نماز پڑھو گے اور نماز اللہ تعالی سے دعا پر بھی مشتمل ہوتی ہے تو جب تم یہ پڑھو گے تو یہ تمہارے دل کا خوف رفتہ رفتہ ظاہر ہوگا نماز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کے سے بچانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کا جو دل میں خواہشات گنا پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر بریک لگتا ہے کسی نہ کسی درجے میں لگتا ہے اور جتنا آدمی نماز اہتمام کے ساتھ پڑے گا اتنا ہی اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مشقت معلوم ہو رہی ہو تو دو چیزوں سے مدد دو صبر سے اور نماز سے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وہ نہ کبھی رسول اور یہ نماز جو ہے یہ ہے تو مشکل ضرور بھاری ضرور مالم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خوشبو یعنی دھیان اور آزدی سے پڑھتے ہیں اگر آدمی خوشی کے ساتھ پڑھے خوشی کے معنی یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے دھیان انہی کی طرف ہو تو اس کے نتیجے میں نماز کی مشقت کم ہو جائے اور نماز جو بھاری لگ رہی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ تجربہ ہے ہر انسان تجربہ کر سکتا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے نماز کے اندر اپنے خیالات کو بے مہار چھوڑ دے بےمہار چھوڑ دے اور ساری دنیا کی باتیں سوچے اور یہ پتہ نہ چل کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا سن رہا ہوں اگر امام کے پیچھے تو سن کیا رہا ہوں اگر خود پڑھ رہا ہے تو پڑھ جا رہا ہوں یہ پتہ نہ چلے تو اگر اس طرح نماز پڑھے گا انسان تو وہ چار رکتیں بھی اس کو پڑھنا بھاری ہوگا لیکن اگر آدمی الفاظ کو دھیان دے کر پڑھے گا جو الفاظ پڑھ رہا ہے اس کو دھیان دے کے پڑھے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو معلوم ہو کہ الحمد رب العالمین پڑھا الرحمن الرحیم پڑھا تو معلوم ہو دل کو کہ میں اللہ رحمٰن الرحیم پڑھ رہا ہوں ایسے لوگ جو اس طرح خوشیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہوتی وہ آسان ہو جاتی ہلکی ہو جاتی اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ عنہم ملاقو ربیم کہ وہ اس بات کی پر یقین رکھتے ہیں اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کسی دن اپنے پروردگار سے جا کر ملنے والے ہیں اور وہ نَا جن اور اس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالی کی طرف وہ لوٹ کر جانے والے ہیں تو ایسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز ان کو دین پر چلنے کا راستہ آسان کر دیتی ہے ان کے لیے اور اس صورت میں جو حکم پیچھے دیے گئے ہیں ان حکموں پر بھی عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا یہ ہے خلاصہ اس رکو کا کہ جس میں اللہ تبارک نے یہودیوں کو بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور دعوت ناسحانہ اور مشفقانہ انداز کی ہے یہاں ملامت کرنا پیچھے نظر نہیں ہے